بسم اللہ الرحمن رحمہ الرحمد صحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سکنے موجود تمام حاحران کشم سے ایک بار پھر سلام عرص کرتے ہیں فکل احمد سلسلہ داس سوم درخت نمبر دس پیش نمبر ایک سو بائیس سے شروعات چاہتا ہے اس میں پہلے جو ہے آج کے بعد میں روزے مشنون روزے سال میں کون کون سے روزے سنت ہیں کہ امرحت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے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 وہ ان کان اگر عشر روزہ مشتاف ہیں کا ہے، تطاون اس کا قضا کرنا بھی مصطف ہے جملہ جزرے کا روزہ رکھتے تھے نہیں رکھ پائے، اور نظر بھی نہیں کیا ہوا تو پھر اس کا قضا کرنا مصطاف ہے لہٰذا وہ علم تتوا وہ مصطعف روزے کا آپ نے بعد میں اس بار نہیں کیا لابا شبھی کوئی حارج نہیں اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے کلمات ہوتا ہے